وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين دنیا کی زندگی اور کھیتی دونوں کو اللہ تعالی نے مختلف انداز میں دونوں کا تقابل کیا ہے مختلف جگہوں پر یہاں بھی کیونکہ اسباب کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو بھٹکا ہوا انسان تھا جس نے اسباب کو دیکھا اور کہا کہ میں بہتر پوزیشن میں ہوں اور اگر مجھے آخرت میں جانا بھی پڑ گیا تو اگر مجھے یہاں دیا ہے تو وہ مجھے وہاں بھی دے گا اس کا جواب دیا گیا واد ابل مسئلہ حیات دنیا انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سنا دیں آپ کما ان انزلنا میں نسما جیسے پانی ہے ہم اسے آسمان سے نازل کرتے فخت والا تبھی نبات الرز تو زمین میں سے مخلوط نباتات اگتی ہیں اس میں کچھ مطلوب ہوتی ہیں اور کچھ مطلوب نہیں ہوتی مگر بارل پانی سے فائدہ وہ بھی اٹھاتی اسی طرح اللہ کی رحمت زمین پر ہوتی ہے وہی آتی ہے کمات آتے ہیں اس سے استفادہ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں。اللہ تعالی دنیا میں تمام لوگوں کو وسائل عطا کرتا ہے اچھے کو بھی برے کو جس طرح کوئی کسان کھیتی میں ہوتا ہے تو مقصود وہ فصل ہوتی ہے وہ اناج ہوتا ہے جس کو وہ بوتا ہے جس کو وہ کاٹتا ہے جس کو وہ گھر لے کے آتا ہے مگر اسی زمین میں کچھ دوسری چیزیں بھی اگتی ہیں آپ نے مسور کی فصل بوئی تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے پگاٹ اور پتا نہیں کیا کیا نکل آتا ہے اسی طرح جب آپ نے گندم بوئی تو اس کے اندر ڈھیر سارے کانٹے دار چیزیں نکل آتی لیکن بہرحال وہ بھی استفادہ کرتی ہیں اس پانی سے جو کھاد آپ اس کو دیتے ہیں اس کھاد سے وہ بھی استفادہ کرتی جڑی بوٹیاں حالانکہ وہ مطلوب نہیں ہوتی کسان کی ایک تو ہوگی یہ بات اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دیتا ہے اچھے کو بھی برے کو بھی لیکن مطلوب برے نہیں مطلوب اچھے لوگ لیکن یعنی یہ پگاٹ وغیرہ بھی ساتھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ جو دنیا کی زندگی کا ایک فطری پروسس ہے وہ مطلوبہ فصل پر بھی لاگو ہوتا ہے اور جو غیر مطلوب ہے اس پر بھی لاگو ہوتا ہے یعنی جہاں مسور پکتا ہے وہاں پگاٹ بھی پک جاتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس اس پہ بھی اسی طرح اثر کرتی وہ بچپنا وہ جوانی وہ بڑھاپا اور پک جانا وہ مسور کی فصل پر بھی آتا ہے گندم کی فصل پر بھی آتا ہے اور جو غیر مطلوب جڑی بوٹیاں ان پہ بھی آتا ہے ان کا بھی بچپنا بڑا پیارا ہوتا ہے پگاٹ جب نکلتا ہے تو دل کرتا دیکھتا ہی رہے آدمی اس کی تباہ کاریاں تو بعد میں پتہ چلتی ہیں بڑا ہرا برا وہ مسور اور اس سے گندم سے زیادہ آرا ہوتا ہے پیاز کی نسل کر اسی طرح اور بھی جڑی بوٹیاں تو وہ جو پروسیس ہے جب مطلوبہ فصل پہ جوانی ہوتی ہے تو اس جڑی بوٹی پہ بھی جوانی ہوتی ہے بچپنا ہوتا ہے ایک ساتھ نکلتے ہیں زمین سے پھر اس پہ جب جوانی آتی ہے اس پہ بھی جوانی آتی ہے پھر جب وہ پکتی ہے یہ بھی پک جاتی ہے اسی طرح دنیا میں جو ایک نیچرل پروسیس چل رہا ہے ایک فطری مرحلہ چل رہا ہے وہ نیک پر بھی آتا ہے بد پر بھی آتا ہے نیک بھی جوان ہوتا ہے بد بھی جوان ہوتا ہے اور بد بھی بڈھا ہوتا ہے اور نیک بھی بڑا ہو جاتا نہیں کہ اس کے نیک آدمی کے پاس ریورس گیئر ہے اور وہ ہمیشہ دس سال پیچھے کر لیتا اپنے گاڑی کا بیس سال بھی پیچھے چلا جا سکتا ہے لیکن اسے انجن کی حالت پہ تو کوئی نہیں نا فرق پڑتا تو اپنی جگہ پہ ہوتی ماڈل تو وہی ہوتا ہے نا کتنا بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں نائنٹی نائن ماڈل بنانے لیکن ایٹی فائیو تو ایٹی فائیو ہے تو آپ اس پروسیس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے نہ نیک نہ بد تو جب آپ اس پراسس سے آپ کو گزرنا ہے اور ایک اینڈ ہے یا تو یہ بعد آدمی یہ کہہ کہ نیک لوگ مرتے ہیں میں نہیں مروں گا. میں دنیا میں باقی کام بھی کرپشن سے چلا لیتا ہوں یہ بھی میں کر لوں گا فرشتے کو بھی کئی پیسے چار دے کے کسی دوسرے کے گھر بھیج دوں گا یہ ساتھ والا غریب ہے یار تم نے کوٹا ہی پورا کرنا نا ادھر سے لے جاؤ کوئی بندہ مرنا ہے جانا ہے اس انجام سے دوچار ہونا ہے تو پھر اصل جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا سورہ الحدید میں مثال بیان فرمائی ہے تو دنیا لائبن و زینتن و تفاخر بینک و تقاطر فلم واللم والد ماسا لے جیسے بارش بل کفاران بات ہو کسان کو اس کی روئیدگی جب ہوتی ہے اور تازی تازی گروت ہوتی ہے اس کی اور لگتا ہے سبز ہی سبزہ ہے آج بہت اچھی لگتی کفار کس کو کہتے دبانے والا کسان کافر وہی وہ ہوتا ہے جو جذبہ احسان کو اللہ کے جذبہ شکر کو دبا لیتا وہ کافر ہے کسان بھی آپ کو پتا ہے بیج دبا دیتا زمین میں چھپا دیتا یہ جذبہ شکر کو چھپا دیتا اپنی نافرمانیوں جی کمباسلے گئے تھے آج اب کو فوارا بات یہی جو فتح ہوں مسفرن پھر وہ زور پر آتا پتا چلتا ہے بس یہی یہی ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہے جیسے اس نے کہا تھا تبھی دہاز ہی یا بادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے باپ پہ کبھی بھی بڑھاپا اور بربادی نہیں آئے گی اسی طرح رہے سننا یہی جو پھر وہ زور پہ آتا ہے جوانی آتی ہے ہم بھی جب جوان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری ہمارے نزدیک آئے گی جو آدمی لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا تھا ہمیں بڑا وہ عجیب سا لگتا لاٹھی پہ چل رہا ہے لیکن وہ وقت ہمارا جب آتا ہے تو ہمیں بلاش میں مل جاتی ہے ہم بھی وہ وقت آنا ہے سما یہی جو پھر زور پکڑتا فتح پھر تو دیکھتا وہ پیلا ہو جاتا بادشاہ بھی اسی طرح ہوتا غریب بھی اسی مرحلے سے گزرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ پیچھے کر لیں انہیں بھی بوڑھا ہونا انہیں بھی گزرنا ہے فترا مجھ پر رن تھما پھر وہ کاٹ کے گا لیا جاتا ہے فصل یہ ہوتا ہے جب وہ پیلی ہو جاتی ہے تو کاٹ لی جاتی ہے آخری سٹیج اس کا بھی یہی ہے بندے کا بھی یہی کسان کی مرضی ہے اس نے کس طرح کاٹنا ہے کسی فصل کو وہ جوانی میں کاٹ لیتا ہے آپ کو پتہ ہے کاٹ کے وہ آپ نے جو ان کے مویشی ان کو چارہ ڈالتے اس کی مرضی پکنے کو چھوڑ دے یا کاٹ لے اللہ کی مرضی ہے کسی کو جوانی میں مار دے وہاں کے پیٹ میں مار دے یا اسے ان تینوں مراحل سے بچپن جوانی اور بڑھاپے سے گزار کے مارے لیکن بہرحال جو آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے اسے یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں سائنسدان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ آدمی کو کچھ جینز جو ہے وہ ویکسینیٹ کرنے کے بعد شاید اس کے دانت پھر نکل کے بعد لیکن دانت نکلنے کا مطلب یہ نہیں بندہ پھر جوان ہو گیا کے بعد کوئی سوائے قبر کے اور کوئی مرحلہ باقی ہے ہی نہیں سما یقین خطامہ وفیلاخرا تہ آزاد ان شدید ان مقفر من اللہ علوان فصل کی تو جان چھوٹ گئی لیکن بندے کی بھی جان نہیں چھوٹی فصل کا اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں اور تیرا اب شروع ہوا ہے آزاد ان شدید ان مقفر من اللہ علوان جو کٹ کے جا رہا ہے قبرستان کی طرف دیکھنا جب وہ گاتے ہیں اور زمینوں سے وہ بڑے بڑے سلیتے وہ ڈال کے اپنے وہ گدیوں پہ اور جو بھی ان کے مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہیں ان پہ ڈال کے وہ لے کے آ رہے ہیں وہ اور ادھر سے جنازہ جا رہا ہے بالکل برابر کی چیز وہ ادھر سے کٹ کے آ رہا ہے یا ادھر سے کٹ کے جا رہا ہے مگر اس کی جان چھوٹ گئی فصل کی جان چھوٹ گئی اس کی نہیں چھوٹی اس کی تو ابھی شکنجے میں آئی ہے وہ فلاخرا ابھی دوسرا مرحلہ اس کا باقی ہے نیکسٹ فیز وہ عذاب شدید یا تو پھر وہ آگے مار کوٹ سے بھرپور انجام ہے یا مخفیرا تم من اللہ و اللہ کی بخش شروط کے اسی طرح ایک جگہ مثال بیان فرمائی اِنَّمَا مَثَلُ ان نمامت الحیات دنیا کما ان سما افخت نبات العدی مما یا کل ناس ولا جس طرح اس کھیتی سے انسان بھی کھاتے حیوان بھی کھاتے یا کلن ناسولہ عام اسی طرح دنیا میں جو میری رحمت ہے اسے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اذا اخذت الارض وزینت جہاں تک کہ جب زمین زیور پہن لیتی ہے وہ اور میک اپ کر لیتی زینت کر لیتی پک جاتے ہیں جو بھی فصل پکتی ہے آپ کو پتا ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ چوبیس کیرٹ کے سونے کی طرح ہوتا وہ مکئی ہو وہ گندم ہو وہ کپاس ہو وہ کوئی پیلی ہو جاتی اور پیور پیلی نہیں بلکہ اس کے اندر ہلکی سی جلک سرخی کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے فرمایا وہ اخاضہ تل ارد و زمین اپنا زیور پہن لیتی وہ زیات میک اپ کر لیتی ہے وہ گنا آ لوہا انا اور اس کھیتی کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ کھیتی اس کے بوجھے میں پڑی ہوئی اس کے قبضہ قدرت میں کوئی اسباب پہلے یہ ہوتا نا پتہ نہیں فصل ہوگی نہیں ہوگی پھر درمیان میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی پھر میں سب کچھ ہو گیا فصل پک گئی کسان نے یہ سمجھا کہ بس اب یہ میری جیب میں خواب دیکھنے شروع کر دیا آج کاٹوں گا کل کاٹوں گا درانتیوں کو اس نے تیز کروانا شروع کر دیا پرانے زمانے کی بات ہے اب تو رہ پر گدراتیاں وغیرہ رات کو درجن دو درجن جو بھی ان کی ہوتی ہیں وہ جاتا لوہار سے وہ تیز کروا کے لے کے آتا ہے پتا چلتا ہے جی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں کوئی اپنی لے کے کوئی اپنی لے سیزن ہوتا ہے برابر کا سب نے کاٹنی ہوتی اتاحا امرونا لن او نہارن ہمارا حکم دن کو آ جاتا ہے یا رات کو آ جاتا فض ہس تغنا تب ہم اس کو اس طرح کاٹ دیتے ہیں جیسے کل یہ تھی نہیں بچہ پڑھایا ہے لکھایا ہے ماسٹر کی ڈگری کروا دی ہے جب امید ہو گئی یہاں نوکری بھی دیکھ لی کہ پتر امریکہ سے آئے گا تو سیدھا کے جاب پہ لگ جائے ایکسیڈنٹ ہوا پتر مر گیا کاٹ لی اس نے کہ نہیں کاٹی ایسی کاٹی ہے جیسے کل تھی نہیں کال لمتا میں کیا کہا جا رہا ہے لوگوں اپنی مال اور اولاد کو اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر مت سمجھو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا دینے میں نو مہینے لگتے ہیں دینے میں نو گھڑیاں بھی نہیں لگتی لینے میں دیر ہی نہیں لگتی کھڑے کھڑے لے لیتا جی واضریب اللہ ماشاء اللہ حیات دنیا انہیں دنیا کی زندگی کی مثال دو یعنی تم کس چیز پہ رج گئے ہو بڑے عکل مند دو تم میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے انتخاب کا قرا تمہارے نام نکلا ہے کیا کیا ایجاد کر لیا تم بڑے عکل مند کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے انجام کیا ہے بس دنیا ہی دنیا اور دنیا تو جس کے پاس ہے اس کی بھی گزر ہو رہی ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی گزر ہو رہی ہے دونوں کی گھڑی پہ ٹائم ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ امیر کا دن آستہ گزرتا ہے اور غریب کا جلدی گزر جاتا ہے اس کے بارہ بجتے ہیں تو اس کے بھی بارہ بج ہیں ٹائم ایک جیسا گزر رہا ہے فکر کرو اگلے انجام اس کے بعد کیا ہونا دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح جس نے کٹنا ہے اور تم کاٹتے ہو کھیتیوں کو کیوں مثال دی اس لیے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں بوتے ہیں نکلتا ہے گوڈی کرتے ہیں جوان ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں سرکار کدوں ہاتھ لانے کب کاٹنا ہے بھائی ایک دوسرے کو کسان پوچھتے ہیں آپ کا کیا پروگرام ہے مالک یہ سمجھتا ہے کہ بس میں آج کاٹ لوں یا کل کاٹ لوں تمہاری مرضی ہے. یعنی اس فصل نے پک کر کوالیفائی کر لیا کہ اس کو مالک کاٹ لے ابھی اگر دری ہو رہی ہے تو مالک کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے اپنے گھر میں کوئی پرابلم ہوگا کوئی بیماری ہے کوئی ماتم داری ہے وہ دو چار دن ڈیلے کر رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے فصل کوالیفائی کر چکی اللہ تعالی نے اپنے آپ ہاں کو ضرور کہا ہے کسان کھیت بونے والا زراعت اگانے والا ان تم تذرا او تو تم اگاتے ہو ہم اگاتے اس میں فرمایا کہ جب تمہاری کھیتی پک جاتی ہے تمہاری داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا کوئی مرحلہ نہیں ہے میاں تو کاٹنا ہے تم کالی سمجھ کے یہ سمجھتے ہو کالی کر کے اللہ کے کاغذوں میں بھی کالی ہو گئی یہ تو ٹیمپرنگ ہے نا وہ بال ٹیمپرنگ ہو انگلش کی بال ٹیمپرنگ ہو یا اردو کی بال ٹیمپرنگ ہو ہے یہ ٹیمپرنگ ہے لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا جو عمر اللہ کے کاغذوں میں ہے اس کے مطابق تمہارا معاملہ ہونا فخ تالا نبات الر اس سے مخلوط جڑی بوٹیاں اور مطلوبہ غیر مطلوبہ سب کچھ پھر اگتا ہے اسی طرح اللہ کی دنیا میں رحمت ہے مال عطا کرتا ہے تو اس میں کفار بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مسلمانوں کو بھی ملتا ہے جو مطلوب ہیں لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا یہ صرف دنیا کی زندگی میں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا جب لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ سرکار آج تک تو یہ سنتے آئے تھے کہ نیک لوگ گاروں میں ہوتے ہیں برے حال ہوتے ہیں اور فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب نے چالیس سال میں غسل نہیں کیا ہے فخر سے بتایا جاتا عیسائیوں کے یہاں باقاعدہ ان کی ہسٹری میں فلاں بہت بڑا آزم پوپ تھا اور بڑا اچھا پادری تھا کیوں پہ چالیس سال میں آیا نہیں اور یہاں صاحب وہ فرماتے ہیں کہ خوب بہلیہ دنیا کم عقیب خوشبو تو وہ خوشبو لگتے جس گلی سے نکل جاتے ہیں گلی بتاتے ہیں کہ وہ خوشبو لگا کے نکلے یہ کیسے یہ تو اللہ والے ہیں بھائی. اچھے کپڑے پہنتے ہیں کنگی پٹی بھی کرتے ہیں تیل بھی لگاتے ہیں داڑھی کو اور خوشبو کی بھی بڑی فکر رہتی ہے شادی بیاہ بھی کیا ہوا ہے سامان سودا بھی خریدنے جاتے ہیں مال ہاضر رسولہ یاکلو کو لو تانوشی فلاس واق یا کو لما تا کو لون امی نا ہو بھی پی رہے ہیں جوس بھی پی رہے ہیں روٹی بھی کھا رہے ہیں گوشت بھی کھا رہے نا چنگے اللہ لینے میں یہ تصور اس کا رد کیا فرمایا قل من حرم مزینت اللہ اخراج اخرج لعباده والطیبات من یہ ان سے پوچھو کہ میرے بندوں پر کس نے حرام کی ہے زینت اور بناؤ سنگار من حرم زینت اللہ کس نے حرام کی ہے تم لوگوں اگر تمہاری نظروں میں کسی کا امیج یہ ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے قانون بھی ایسا ہی ہو دنیا میں تو اس نے پیدا ان کے لیے کی ہے مگر تم لوگ پیراسائٹس ہو تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ان کے ساتھ جیسے بندہ خون بناتا ہے جان بنانے کے لیے تو جوں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے ساتھ تم تو جوئے ہو گلم ہررمزینت اللہ التی اخرج علیہ ہی اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے یہ موج تم بھی کر رہے ہو اور تانے ان کو دیتے ہو کہ اللہ کے نافرمان فرمان تو بڑی ایش کریں ان کا کپڑا بھی اچھا ہو جوتا بھی اچھا ہو گھر بھی اچھا ہو ہاں اللہ کا جو فرمان بردار ہے وہ جوتیاں چٹخاتا پھر رہا ہو اس کی بگلیں پھٹی ہوئی ہونی چاہیے بدبو کے پاس سے آنی چاہیے بال اس کے جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہونے چاہیے اخرا جلباد ہی وقت یہ بات ہے میں نے جو رزق پیدا کیا ہے وہ ان کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے خاتون بھی لگے ہوئے لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کل ہی علی نا آ منو فی الحاط دنیا دنیا میں یہ ایمان والوں کے لیے ہم نے بھیجا تھا نافرمان بھی کھا رہے ہیں اب ماں ہانڈی پکاتی ہے روٹی پکاتی ہے تو جو بچہ اسکول گیا جس نے ہوم ورک کیا وہ بھی کھاتا ہے جس نے جو کھیل کے آیا ہوم ورک نہیں کیا وہ بھی کھا لیتا ہے لیکن مقصود جو ہے وہ رضامندی سے جو کھا رہا ہے وہ, وہ کھا رہا ہے اس نے کام کیا منوف الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے یہ ایمان والوں کے لیے پیدا کیا مگر تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مطلوب وہ ہیں خالص یوم القیامہ مگر قیامت کے دن خالص ان کو ملے گا تمہیں نہیں ملے گا اور قیامت کے دن جب یہ آواز دیں گے ایمان والوں کو ان ضرور نخت بس منور کم تلر جی راہ کم فلتا مسو نورا فضور بابئی نہ بے سور باپ بات بات رحمتر آواز دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے دنیا میں ہم جو فیسلٹیز تھیں ان کو ہم شیئر نہیں کرتے تھے ایک ہی کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے ایک ہی گاڑی میں کام پر نہیں جایا کرتے تھے علام نکم محکم کالو بلا جی دنیا میں تو واقع آپ ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے ولا کن کم فتن تم ان سکون و تربس تم ور تب تم وغرت کم الامانی وغیرہ بل الغرور فل یوم فل یوم کم فیتن ولام اللہ جی نے کفر کمنار ہی مولا آج تمہیں فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے آج کافروں کے ساتھ جاؤ گے تو دنیا میں اگر یہ فائدہ اٹھا رہے تو مقصود یہ نہیں ہے ایک حدیث ہے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا اس زمین پر باقی رہے گا اللہ تعالی اس زمین کی بسات نہیں لپیٹے ایک آخری بندہ بچا ہوا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے اور آپ فرض کر لیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی دس ارب ہے ایک بندہ اللہ اللہ والا بچا ہوا ہے اس ایک بندے کی خاطر دس ارب کھا رہا ہے دیکھا قیمت کتنی وہ جو کسی نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا ت نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا بالکل صحیح کہتا ہماری قیمت ہی کوئی نہیں ڈال سکتا اللہ کے بعد آپ کو پتا جب یہ بولی لگتی ہے تو اس میں پھر معمولی آدمی وہاں کھڑا نہیں ہوتا میاں صاحب جس کی بولی لگا دے اب میں اٹھ کے لگا سکتا ہوں پتا نا انا کا مسئلہ بن جائے گا جس کو اللہ خرید لے دنیا میں کوئی مائی کا لال اسے خرید سکتا ہے ان اللہ اشترا اللہ نے خرید لیا مومن کو اور اس کے مال کو دونوں سودا دونوں کا ہوا ہے کلمے میں دونوں شریک تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا ان اللہ اشتراسا الحمد بھکے ہوئے اس ایک آدمی کی خاطر وہ دس بار پورا سسٹم چل رہا ہے جہاز بھی چل رہے ہیں ٹرینیں بھی چل رہی ہیں فیکس بھی چل رہے ہیں فون بھی چل رہے ہیں نوکریاں بھی لگی ہوئی ہیں لوگوں کو جس دن اس ایک نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح رجسٹر لپیٹنا ہے زمین کا جل للکتب جس طرح تم رجسٹر لپیٹتے ہو میں یہ پوری کائنات کی بسات لپیٹ دوں گا جاؤں گا تو, تو پیدا کیا ہے مومنوں کے لیے فائدہ تم بھی اٹھا رہے لیکن انجام کا سوچو اگلی سوچو جی صلی دنیا کاما جیسے پانی انجلنا اور نازل کیا ہم نے اسے منت سما آسمان سے فخلا نبات اللہ اس سے زمین کی مخلوط جڑی بوٹیاں نکلی فاس بہ ہشیمن پھر وہ بوڑھی ہو گئی آ حضور صلی اللہ حشیم ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ وہ روٹیاں توڑ توڑ کے وہ سالن میں ڈال کے تو حاجیوں کو کھلاتے سرید بنا پھر وہ ٹوٹا پھوٹا ہو جاتا ہے فاسبہ فصل دو چار مہینے میں ہمیں ذرا سالوں کے حساب سے لگتا ہے انجام ہمارا وہی وہ ہونا ہے فاسبہ ہشیمن پھر وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہوتی ہے تازہ روح ریاح ہوائیں جدھر چاہتی اس کو لیے پھر یہ حالت ہوتی ہے دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال جس کو چاہتے ہیں پیچھے والے اس کو جلا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں چیل کبوں کے آگے ڈال دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں زمین میں دبا دیتے ہیں تے ضرور ریا کبھی کسی نے اٹھ کے کہا بندے دو پتروں کے کرنے لگے ہو کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے اب ان کی مرضی ہے میرے. وہ تمہیں کیسے ڈسپوز آف کرتے ضرور ہو رہی ہوائیں لیے پھرتی ہیں اب اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوا کی مرضی ہے جہاں لے. جب موت سے پالا پڑتا ہے بندے کا تو اس کی مرضی ختم ہو جاتی پھر پچھڑوں کی مرضی ہے گرم پانی سے وسل دیتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وسل دیتے ہیں دھوپ میں رکھتے ہیں چھاؤں میں رکھتے ہیں وہ کوئی تقاضا نہیں کر سکتا کفن کم قیمت کا ڈالتے ہیں زیادہ قیمت کا ڈالتے ہیں انگوٹھے باندھتے ہیں نہیں باندھتے بعض دفعہ نہیں باندھتے تو وہ کھلے رہتے ہیں منہ نہیں باندھتے منہ کھلا رہتا ہے پھر اکڑ جاتا ہے پھر بند نہیں ہوتا وہ کچھ کہہ نہیں سکتا بڑی پیاری مثال ہے تازہ روح کل تک بڑا جوان تھا یہ جو پولی کا کانٹا ہوتا نا نکلتا ہے یہ گندم کے اندر تو جب یہ جوان ہوتا ہے تو کہتا کے ادھر سے گزرو میرے پاس نہیں آنا اتنے زبردست کانٹے بڑا زور لیتا وہ زمین سے نکالنے میں لیکن کسان نکال دیتا گندم کی کٹائی کرنے تو درانتی مارتا کاٹ دیتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آواز کو فٹ بال بنا کے رکھتی ہے پھر ادھر لے جاتی ہے ادھر لے جاتی ہے ہم بھی جب جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہٹ کے بھائی کاٹنے والا کاٹ جوانی کو کاٹ دے بڑھاپا پیچھے رہ جائے تو حال وہی ہوتا ہے جو دار کی ایک روٹ کینل کے اندر پیپ پڑ جائے ہائے ہائے ہوتی رہتی ہے جوانی گزر گئی اس پروسیس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے برف پگھل رہی ہے نا تو برف کو پگھلنے سے اگر نہیں بچا سکتے تو پھر پانی ٹھنڈا کر لینا چاہیے جو اس کا مقصود ہے وہ تو کرنا چاہیے نا زارو شہر بڑی لمبی ایک غزلہ اس کی وہ کہتا ہے کہ آدمی کا بدن کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مگر خون کا گارا بنا ہے اینٹ اس میں ہڈیاں موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل گئی یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو خیاب خواب خیا خیال خواب ہستی ہے تخیل کے کرچ میں ہے بلندی ہے نا پستی عجب دنیا حیرت آل میں کوئی غریبہ ہے یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی پھولوں میں پھرتے تھے وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہم یہ ہیں تازہ روح ہوائیں لیے واک اللہ کل شہی امک اللہ کا اقتدار ہر چیز پر ہے تم اگر سمجھتے ہو کہ وہ گاس کو بوڑا کر دیتا ہے فصل کو بوڑا کر دیتا ہے تمہیں نہیں کر سکتا پہلے پہلے ہم یہی سمجھتے فلاں وٹامن کھا لو جنسنگ کھا لو فلاں انجیکشن لگوا لو فلاں چیز فلاں رائل جیلی کھا لو بس کوئی بھی تمہیں ریورس نہیں کر سکتا جانا تیرے اوپر بھی اللہ کا اقتدار ٹائم اینڈ اسپیس اپنا اثر دکھاتا وکان اللہ علاقہ مخترا اللہ ہر چیز پر مختر ہے بادشاہ بھی پیچھے نہیں جا سکتا روز جا کے آپریشن کروا لیکن آگئی ہی جانا کوئی نہیں بچا نہ فرآون بچا نہ شداد بچا نہ نمرود بچا کوئی بھی نہیں جانا وکان اللہ علاقہ مختہ دے رہا المال البن یہ مال اور اولاد جو تمہیں بڑے اچھی لگتی ہے اور دنیا میں تمہارے اسٹیٹس کا تعین اس کی بنیاد پر ہوتا ہے قبائلی نظام تھا جب اور عددی قوت کمال سمجھی جاتی تھی اس وقت جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اس کی بات کو غور سے سنا جاتا تھا اس سے مشورہ لیا جاتا تھا وہ پنچایت کا سرپنچ ہوا کرتا تھا بارہ بیٹے ہیں اس کے. تعداد اب بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ہمیں دنیا کے پروپیگنڈے نے یہ بتا دیا کہ تعداد جو ہے یہ کم کرو اللہ تعالی نے کہیں بھی قرآن میں تعداد کی زیادتی کو عذاب نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر عذاب بھیجا پھر تمہاری تعداد زیادہ کر دی نہیں فرمایا میں نے تمہاری مدد کی پھر تمہاری تعداد زیادہ کر وز کرو اسکون تم کلیلن یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں زیادہ کر دیم بے اموال و بنی و نفیرا ہم نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا یہ تعداد ایسا فیکٹر ہے جو فری مسینک حکومتیں ہیں ان کی نظروں میں یہ بڑا چبھتا ہے یار یہ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے اولاد اس کی زیادہ ہوتی ہے ہم امریکہ بھی اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ مشینری وہاں بھی کام ہے امریکہ میں یہ دوسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں برطانیہ میں یہ بڑھ رہے ہیں انڈیا میں ہندو رو رہے گا جناب ہم کتنے روکیں یہ تو تین تین چاہتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اولاد بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے باقی تمام ذرائع اس نے کنٹرول کر لیے ہیں فری میں سینک گورمنٹ جتنی بھی ہیں اور وہ جو بگ باس ہے اس وقت وہ ان کا سرپنچ ہے باقی سب چیزیں ان کے کنٹرول میں چلی گئی یہ تعداد ان کے کنٹرول میں نہیں جا رہی دادا وہ کہتا ہے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر بے علم وہ ہر رم مہاراجا کا ہوم اللہ, اللہ افطرا انہیں وہ ڈاکٹر نہیں چپتا جو ان کے یہاں پڑھ کے ان کا پینٹ کر کے پھر واپس آئے انہیں وہ کسان چبتا جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا اور ابھی اس کی سوچ اپنی ہے وہ کیموفلیج نہیں ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ وہ دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں آخیں آپ کی ہوں دیکھیں وہ جو وہ چاہتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں پروگراموں جس کو چاہتے ہیں مجرم بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہیرو بنا دیتے آپ کان آپ کے ہوں مگر آپ وہ سنیں جو وہ آپ کو سنائیں اور یہ ایک نشہ ہے ذرا سا کیسے سوتا ہے دوڑتے ہیں بی بی سی کی طرف کیوں دوڑتے ہیں نشہ ہے اس تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے لیب کے اندر انہوں نے پیدا کیا ایڈس کا وائرس یہ بندروں سے نہیں آیا انسانی بایولوجیکل جو سسٹم ہے اس کے سوا کہیں بھی یہ وائرس ایگزسٹ نہیں کر سکتا انہوں نے وائٹ منکیز کو دے کے بھی دیکھ لیا وائٹ منکیز کے اندر یہ مر جاتا ہے صرف بندے کے نظام کے اندر زندہ رہتا ہے یہ لیب میں تیار کیا گیا ہے اور اسمال پاکس کی ویکسینیشن کے ذریعے یہ دنیا کے اندر یو او کا پروگرام چلا تھا اسمال پاکس کی ویکسینیشن پوری دنیا میں کی تھی اور اس کے ذریعے یہ ہمارے بچوں کو دیا گیا ہماری تعداد بڑی چوبتی ہے ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ نش نرزوں کو ہم ہم گارنٹی دیتے میں رزق دوں گا شیخ کہہ دینا مسئول اتنا تم پوری اب پورا گاؤں لے کے آ جاتے ہو اور رب کہتا نا مصول نہارزو کو ہوں کوم ہم, ہم ان کو رزلٹ دیں گے اور بدبستوں تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ اپنے رازک تم کو دو میں تمہارا میں رازک قد خاصر اللہ جین قات اللہ ہوں بےغیر علم وہ ہر رمو مہاراجا اللہ افترا ان اللہ کا بچے مارنے ہو گئے ہو وما کال مختین یہ ہدایت والوں والا کام نہیں بیماری ہو تو اور بات جان کا رسک ہے کوئی اور بات لیکن ان کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق مار دینا تاکہ طرح ایک بیٹا دو روٹیاں کھائے دو بوٹے بیٹے جو ہے وہ دو روٹیاں نہ کھائیں حالانکہ تمہیں کیا پتا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ تیرے خاندان کے لیے کیا لے کے آ رہا وہ جو سیکرٹ کوڈ تھا تیرے خاندان کی خوشحالی کا پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا وہ آخری نمبر آپ کو پتا جب تک آخری نمبر ڈائل نہ کرے فون ملتا نہیں پتہ نہیں وہ آخری نمبر تھا جس کے بعد تیرے مقدر کھلنے تھے لہذا فرمایا وہ ہر رمو مہاراجا اللہ اور انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اس خوشبختی سے جو اللہ نے انہیں تا کی جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعداد کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر کوٹ نہیں کیا جہاں بھی ذکر کیا قرآن میں اچھے لفظوں میں استعمال کیا ہم نے تمہاری تعداد زیادہ کیا اور یہ ان کو چبھتی ہے جی تو اولاد جب زیادہ ہوتی تھی تو بندے کا سٹیٹس بھی اس لحاظ سے متعین ہوتا تھا کہ بھائی یہ بندہ اتنے پتر ہیں اور اتنے مال ہے اس کے مشورے میں جتنے بچے ہوتے تھے بیٹے ہوتے تھے اتنا زور مشورے میں بھی ہوتا تھا اور جو اوتر نکتر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے جن کا مشورہ مان بھی لیتے ہیں انہوں نے کون سے ہمیں مین پاور دینی ہے لڑنے کے لیے لڑنا تو ہم نے آگے نا کا مشورہ ایک طرف رکھ گیا اس بات سے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یونین کونسل کا ریکارڈ دے کے کس کے کتنے پتر آگے جنت الاٹ کرتا رہے ہجرت کر تھے نا انڈیا سے پاکستان میں تو جس کی دس کنال زمین تھی اس نے سو کنال کا کلیم داخل کر دیا جناب یہاں لے لی یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کلیم داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ میرے وہاں پہ اتنی اویلیاں تھی اتنی کوٹیاں اتنے پلازے تھے یہ ذرا مجھے دس کے ساتھ ضرب لگا کے دے دیں آپ آخر. آخرت میں تمہارے مقام کا تعین مال اور اولاد سے نہیں ہونا وہ کوئی اور چیز ہے جس سے تولا جائے المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کی ڈیکوریشن اینڈ دیٹس ال جب تم مر جاتے ہو قیامت کے دن جب تم اٹھو گے کوئی کسی کا باپ نہیں ہوگا کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوگا یہاں جو محبت ڈالی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے تاکہ تم سیکریفائی کرو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے پھر یہاں آؤ پھر یہاں ذلت برداشت کرو پھر تم کما نے بھیجو یہ ضروری تھی یہ محبت ڈالنی تا محبت ہی تو ہمیں یہاں لے کے آئیے کوئی ہمارے پیچھے پولیس تو نہیں نہ لگی ہوئی ان کی خاطر ہم آئے ہیں جذبات کی قربانی دیتے ہیں اور آخرت میں چونکہ دبئی کوئی نہیں لہذا محبت بھی کوئی نہیں آخرت میں تو کما کے نہیں نہ کھلانا لہذا ضرورت ہی کوئی نہیں جانوروں میں آپ کو پتہ پندرہ سولہ دن کے بعد مرغی خود ہی مارنا شروع ہو جاتی ہے جاؤ چھٹی کرو محبت ختم ہو جاتی ہے نا یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دکھاتا ہے یہی مرغی چند دن پہلے ابھی اپنے مالک سے لڑ جاتی ہے کتے سے لڑ جاتی ہے چیل سے لڑ جاتی ہے انہی بچوں کے دفاع کے لیے اور صرف دو ہفتے کی بات ہے اس کے بعد خود مار کے بگاتی ہے کہاں گئی وہ محبت یوم فاخ سور فلا انصاب یوم جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن ان کے درمیان نصب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا ولاسا اور نہ پوچھا جائے گا آخرت میں قوم اور قبیلے والا کوئی خانہ نہیں جی کہ آجا جی ملک سارے آگے آ جائیں چودھری آگے آ جانا کوئی خانہ نہیں ولایت سال یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تیری قوم کی ولایت سال یہ پوچھا جائے گا تم کون ہو تم کیا ہو فلان صاحبہ بہن میاں آخرت میں اولاد اور مال کے ذریعے اسٹیٹس کا تعین نہیں ہوگا قالو نحن و اختر و ام والن و اولادن کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمانوں سے مال میں بھی زیادہ ہیں اور اولاد میں بھی زیادہ ہے یہ تانا وہ کس کو دیتے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارہ پتر آپ کا ہے کوئی نہیں لہذا وہاں میری سنی جانی ہے یا آپ کی سنی جانی وقالو نحن اموالا و کالو نخن اخسر و اموالم و اولادن و ہم اس کی گڈ بکس میں اسی لیے تو دے رہے یہاں بھی ہمیں ملا وہاں بھی ہمیں ملنا ہمیں عذاب دینا ہوتا تو دنیا میں دیتا فرمایا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ظلفا الا من عمل عمل صالحا دیکھو تمہارا مال و تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے تمہیں ہمارا تقرب ملے گا اور یہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں گی الا من عمل عمل صالحا سوائے اس کے جو ایمان لے ائے اور کام اچھے کرے تو اس تصور کو توڑا جا رہا ہے کہ مال کی کثرت اولاد کی کثرت ایک امتحان ہے عزت نہیں سورہ الفجر میں اللہ نے فرمایا فعمل عمل انسان ہو ایزا مب تلا ہو رب ہو فم ال ہو ہو جب اللہ کسی انسان کو ابتلا میں ڈالنا چاہتا ہے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے اکرم ہوں و نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتا ہے معاشرے میں زیادہ عزت دے دیتا ہے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے نعمتوں کے ذریعے اسے کوئی اتارٹی دے دیتا ہے کسی صوبے کا گورنر بنا دیتا ہے کسی علاقے کا بادشاہ بنا دیتا ہے یہ کیا ہے یہ امتحان ہے اکرما ہوں ورنہ فَيَقُولُ رَبِّي اور تو وہ کہتا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے دیکھیے اس نے شرک نہیں کیا اس نے یہی کہا ہے کہ ربی اکرمن مجھے میرے رب نے عزت اطا فرمائی اکرام کیا میرا وَأَمَّا اماں اظام اور دوسرے آدمی کا جب رب امتحان لینا چاہتا ہے وَأَمَّا اما ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ہو تو اس کا رزق اس کو ماپ کے دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے غربت بھی امتحان ہے اور امارت بھی امتحان ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا کون جیتا کون آ ہے یہ امتحان ہے اس لیے کہ امیر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا اور غریب کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا وہ انا ہو اغنا وہ یاد رکھو وہی امیر بناتا اور وہی غریب بناتا جی تو اس نے کیا کہا جس کا تول کے قدر علیہ اللہ کا اللہ دیکھتا ہے کہ دو کلو آٹا اس کا شام کا خرچہ ہے دو کلو ایک چٹانک نہیں دیتا دو کلو پورا ناپ کے دیکھا فقدر علیہ رزقہ کا کنٹرول کر لیتا اس کے رزق کو فاقول اور اب تو کہتا اللہ نے مجھے زلیل کر فرمایا کل ہرگز نہیں یہ امارت عزت نہیں غربت ذلت نہیں دونوں امتحان ہیں جیسے مختلف کلاسوں کے امتحان ہوتے ہیں تو ان میں جو ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے اس میں آج ہوتا ہے پانچویں کے میتھ کا اور چوتھی کی سائنس کا اور تیسری کی اردو کا اور کل چوتھی کی سائنس آ جاتی ہے تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح امارت اور غربت یہ پیپر ہیں دونوں کبھی ادھر پہلے پکڑا دیا جاتا ہے کبھی ادھر پہلے پکڑا دیا جاتا امیر کو غریب کرتے غریب کو امیر کرتے ایک دن بھی نہیں لگتا ٹھیک پرمیا کل نہیں ابھی امتحان ہے ابھی عزت کا فیصلہ نہیں عزت کیا ہوگی کلا بلہ تکرے مون تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے یعنی جس کو مال دیا اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہا ہے تم کیسے کہتے ہو کہ ربی اکرمن مجھے رب نے عزت عطا کر دی ہے جبکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اسے کھانا نہیں کھلاتے اس کی کفالت نہیں کرتے غلط مسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تم عزت کیسے ہو گئی ہے پتہ قیامت کو تمہیں چلے گا یہ مال جب صاف بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے پھر تمہیں پتا چل ہرگز نہیں اس تصور کو توڑو یہ عزت نہیں ہے اس سے عزت کماؤ اکٹھا کرو جو پوچھا جانا ہے کہ دکھ کسی کا منڈایا دس خاں کسی پکے تے دس خاں کسی تسے پیایا ہی تے دس خاں دکھ کسی کا منڈایا تے دس خاں کسی روڈے ہسایا ہی تے دس خاں کسی مٹایا نٹایا تے دس خان. کیا کیا اس سے دولت سے تو نے مارتے کھڑی کرتے کل بلّا ٹکرے مون علی اگر تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اگر تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تم کبھی نہیں کہہ سکتے یہ دولت میرا اکرام یہ تمہیں زلیل کر دے جی المال وال بنونا زین ات دنیا یہ دنیا کی زندگی کی ڈیکوریشن ہے دیٹس آل اس کے بعد جب تو مر جاتا ہے کہانی ختم کہانی سناتے گئے کہانی گئی پار تی رہ گئے رار تم گئے قبر میں یہ پیچھے والے آپ فیصلہ کریں گے کون سی چار کنال میں نے لینی ہے کون سی دس کنال اس نے لینی ہے میں کس مکان پر قبضہ کروں دوسرا بھائی کس مکان پر قبضہ کرے گا وہ ادھر دوسری جنگ شروع ہو جائے تو جا کر کے دفن یہ تسلی بھی دیے جاتے گے رفتہ رفتہ سب ہی آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے اب ابا ہم بھی آ جائیں گے لیٹے آب. ختم ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی دو واپس آ جاتی اس کو دفنا کے ایک اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ایک باقی رہتی ہے دو واپس آ جاتی جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ جاتا ہے آ لوہ وہ مالو ہوں اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کے اعمال ساتھ جاتے گھر والے آ و مالہ واپس آ جاتے ہیں مالہ قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ایک شکل عطا کر دی جاتی ہے اچھے امال ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت جلیس بہترین پولائیت اس کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے ٹائم اچھا گزر جاتا ہے کہتا کون ہو بھائی بڑے بھلے چنگے آدمی دل کرتا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا باتیں سننے کا تھا جی میں آپ کا عمل ہوں آپ نے اچھی شکل و صورت مجھے عطا کی ہے اور جو بادہ مال ہوتا ہے پھر بڑا عجیب کری شکل کا آدمی بدبو دار وہ کہتا ہے اللہ دہ بندیا ٹور جاؤ تو جان سکے ٹورنا کہاں ہے سرکار اب تو میں آپ کے ساتھ بھی قبر میں بھی ہے شر میں بھی جان تم کون ہو سرکار تا پڑا تھے کمائی مجھے آپ نے کریٹ کیا ہے میں آپ کی کریشن ہوں مجھے تخلیق کیا ہے سونا یا چنگا یہ آپ کے بس میں تھا اب آپ نے بنایا ایسا میں نے جانا کہاں اب تو ہم نے دونوں نہیں آ رہے تو وہ دو واپس آ جاتے ول باقی آیر رب کا جواب باقی رہنے والی تو نیکیاں جو تیرے رب کے پاس چلی جاتی دو یہاں رہ گیا وہ بانٹ لیا گیا پہ جھگڑے پساد جو ت نے رب کے پاس بھیج دیا مائنڈا کم جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے تمہارے ہاتھ میں بڑی بے برکتی تھی زیرو میٹر آنکھیں اتا کی تھی چار چار انچ کا موٹا شیشہ لگا کے آ گیا کس نے ختم کی کی تھی مکہ مار کے دیوار لا دیتے تھے اب چائے کا گلاس نہیں پکڑ سکتے مندہ کوم یون تیرے پاس رہے گا تو مک جائے گا مندہ اللہ باق باقی رکھنا ہے تو اللہ کو دے دے جو اللہ کے پاس جائے گا باقی اسی نے بچنا ہے جو باقی کے پاس جائے گا ال باقی کے پاس جائے گا وہ باقی رہے گا تو بھی فانی تیرے ہاتھ کی ہر چیز بھی فانی اللہ کو دے دے اس لیے کہا نا جان بھی اللہ کو دے دے باقی رکھنے اور جب دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا ولا تخول الفی سبیر اللہ اموات انہیں مردہ مت کہو انہوں نے اس کے ہاتھ میں دی ہے جو الباقی بلحیا و تشرون تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہے دوسری جگہ فرمایا بال اندا ربرخون <يُرزَكُون> یہ وہ زندہ ہیں جو رب کے جہاں سے رزق دیے جاتے ہیں. ابھی کھا بھی رہے تو جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ بچے ہم یہ سمجھتے جو ہمارے اکاؤنٹ میں چلا گیا جو مولوی کے کہنے پہ کہیں ہم آگے پیچھے دے دیتے ہیں کہتے ہیں مولوی نے جیب کاٹ لی لوگ کی سے کارتے ہیں یہ زبان سے کاٹ لے جب جمعے میں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ جگہ ٹیکس رکھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتے ہیں یہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کا نہ میرے اوپر احسان ہے نہ کسی اور کے اوپر ہے آپ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے اور یہی بچا ہے اللہ نے فرمایا نا باقی سب کے لیے خرچتے ہو اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے فلاں کے لیے انفکو خیر اللہ ان پھیکو میں کبھی اپنے, اپنے پاپ بھی خرچ بھی کر دیا تمہیں بھی ضرورت ہے اس کی وہ جیسے وہ پتیجے والے میں نے مثال دی چڑھتے ہیں گاڑی میں کہتا ہے کھنڈ کے ہو تو کہتا بابا خود بھی کبھی, کبھی کھا لیا کر چکل دے کبھی انفکل نے کم کبھی اپنے اوپر بھی نظر ڈالیے کہ قیامت کے دن فقیر ہی اٹھنا ہے تم اپنے لیے بھی خرچ کر دیا کرو تو جو بھی آپ دیتے ہیں بچے گا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار کوٹ کی جا چکی کہ کہیں سے ہدیہ آیا بکری کا تو آپ نے گھر والوں کو دیا اور چلے گئے ضروری کام سے واپس پلٹ کے آئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ وہ کیا بنا بکری کا کیا بنا قالت رضی اللہ تعالی عنہ ما باقی امن اللہ قطفہا اللہ کے رسول اس کی دستی کے سوا کچھ بھی نہیں بچائے یعنی صرف دستی بچا لی ہے میں نے وہ آپ کو پسند ہے تو میں نے کہا چلو حضور کو پکا کے کھلاؤں گی الفاظ کیا استعمال کیے ما باقیہ مینہ اللہ کتفہا اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے اس کے اس کی دستی کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درستگی کی کیا کہا فرمایا عائشہ باقیہ کلا اللہ کتفہ وہ جو تو کہتی ہے نا ماں باقیہ باقیہ کل وہ بچ گئی ہے اللہ کتفا سوائے اس دستی کے جو اللہ کی راہ میں دے دیا نا وہ بچی ہے یہ تو ہم نے کہا لینی ہے آپ نے فرمایا عائشہ یہ دستی بھی دے دو بکری کو پورا کر یہ ہے جو کنسپٹ اسلام دیتا ہے کہ تمہیں اس پر زیادہ اطمینان ہونا چاہیے جو تم رب کے ہاتھ میں دے کوئی چیز آپ کو کوئی دے دے اور پھر بار بار آ کے دروازہ کٹکھٹا کے آپ سے کہے سرکار کچھ پیسے کو رکھا ہے سر آپ ابھی پڑے ہوں مجھے یاد ہے پھر دو چار دن کے بعد رستے میں اس آرن مار کے گاڑی کا یاد ہے پیسے رکھا ہے سر تھوڑے بھائی تمی نان رکھے جو رب کے پاس رکھا دیا تاجے اللہ ہوا خیرن وہ آدم آجرا تم نے جو رکھوایا فکر مت کرو تمہیں اللہ تعالی بہترین صاحب سطرہ کر کے تمہیں دیکھ نہیں کھائے گا نہ وہ دیوالیا ہوتا ہے جی والباقیات الصالحات خیر عند تو خیر نیکیاں پلٹ کے ثواب ہوتا ہے وہ چیز اصاب ہوتا ہے ثواب اسی لیے للناس ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ بنا دیا ایک دفعہ بندہ آتا ہے پھر کہتے پھر وہاں سے وہاں جب جاتا ہے تو پھر دو چار دن میں آدمی کا دل بھر جاتا ہے پھر جب واپس آتا ہے تو پھر ایک سو ساٹھ پہ دوڑا کے لاتا ہے اس کے بعد پھر ہفتے دس دن کے بعد کہیں تصویر دیکھی کہیں ٹی وی میں دیکھا تو پھر یاد آ گیا یہ رکنے جمانی یہ حرم یہ بابل فتح یہاں سے میں اترتا پھر درخواست دے دی جی عمرے کا ویزا چاہیے مسابت الناس پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ بنایا تو سواب جو پلٹ کے ملے ریپے ہو واپس آ فرمایا نیکیاں بہترین وہ چیز ہیں کہ جو تمہیں رب کے یہاں سے کچھ پلٹا کے دیں باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم نے جہاں لگایا وہاں سے تمہیں مل بھی جائے رب نہیں کھاتا دنیا والے کھا جاتے بیوی کو کھلایا ہے ساری زندگی سونے کا لکما کھلایا اس چار دن حالات ڈسٹرب ہو گئے ابھی ہوئے نہیں ہونے کے امکانات ہوئے صرف تمہیں نوٹس مل گیا میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا آپ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں یہ ناشکری ترین مخلوق اور جہنم میں یہ کثرت میں جو جائے گی اس کی وجہ شور کی نہ اسے سونے کا لکما کھلاؤ لیکن ایک دن فاق آئے گا تو کہے گی میں نے تیرے گھر میں سکھ کا سانس نہیں لیا. یہ اولاد جس دن جوان ہو گیا اپنا آئیڈینٹی کارڈ بن گیا اس دن ذرا اس کو روک کے دیکھنا فلان جگہ مت جاؤ ماں کو کہتا ہے سمجھاؤ اس کو بابے کو سمجھاؤ اپنی عزت اپنے ہاتھوں سمجھا لے اسے. وہ بھی کہتی ہے پتر دو مہینے آیا سی پندرہ دن رہتے جہاں یعنی یو ای کا کردار ادا کرتی ہے یہ نہیں کہتی تیرا باپ ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے یہ پتر بس پندرہ دہڑے رہ گئے ناکھے سوکھے کڈ پھر ٹوٹ جائے یہ اولاد ہے اسے پتا نہیں توں نے کن جذبات کی قربانی دی ہے، کن مشکلات میں ت نے گزارا کیا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے نے کھلایا ہے اپنا خون انہیں دیا ہے ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو خیر ان و خیر ان امید لگانی ہے تو اس سے لگاؤ جو رب کو دیا ہے اگر تیرے رب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو وہ تیرا ریکارڈ کرے گا وہ تیری عزت کرے گا جیسے سورہ کا میں اب آگے چل کے اسی موضوع پہ بات ہوگی کہ وہ بندہ کا نابو ہما سا باپ نیک تھا اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے اللہ تعالی نے اس کی اولاد کی کفالت کر دی خزانہ باپ جاتے ہوئے جو بھی چار پیسے تھے وہ ایک دیوار جگہ دبا کے اوپر اس نے دیوار بنا دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خود دیوار بنانے لگے مکان بنانے لگے تو خدائی میں میرے پیسے نہ نکلائیں انہیں دیوار بنا دی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار بچے میرے بڑے کمزور ہیں بچے بھی تیرے حوالے یہ احساسا بھی تیرے حوالے وہ دیوار گرنے والی ہو گئی اب دیوار گرتی ہے تو ظاہر آگے پیچھے والے پڑوسی کر لیں گے اور وہ بھی بچے اللہ نے دو نبی بھیجے ہیں دیوار بنانے کے کی. کیوں فرمایا کان ابو ہما سالحہ ان کا باپ نیک تھا یعنی فرمایا ان کا باپ بادشاہ تھا ان کا باپ فلان علاقے کا جاگیردار تھا ان کا باپ چودھری تھا ان کا باپ فلان تھا ان کا باپ افریدی تھا ان کا باپ کھٹک تھا ان کا نہیں سالحہ نیک تھا گارنٹی اللہ نے اٹھا لی انشورڈ تھے اللہ کے یہاں دو نبیوں کو بیچا جا کے دیوار کھڑی کر کے اور جب تک جوان نہ ہو یہ گرے نہیں اللہ خود یہ کام نہیں کر سکتا یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جس کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں نا ہم اس طرح اس کو سپورٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد فکر نہیں کرنا چاہیے اگر میرے حوالے کر کے مرا اور اگر اپنے مال کے حوالے کر کے مرا کہ دو چار دس لاکھ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے بچوں کے بچے بھی کھاتے رہیں گے تو وہ دو بازیاں لگائے گا کہیں اڑا دے گا مال کے حوالے کر کے مت جاؤ اللہ کے حوالے کر کے اس میں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ کے الباقیات و صالحات ان چیزوں کے ذریعے مال اور بنون مال اور اولاد کے ذریعے نیکیاں کماؤ آخرت کی فکر کو میں آج کیا کہ بچہ اگر آپ کا حافظ ہو گیا ہے ابھی آٹھ سال کا ہے سات سال کا ہے بس مل کر پڑھ رہا ہے تو دوسرا بچہ تو پڑھے گا پھر امریکہ بھیجو پھر چار ہزار مہینے کے بھیجو پھر پتہ نہیں وہ بھی وہاں برتن دھوئے گا پھر سارے کر کرا کے وہ وہاں سے ڈگری لے کے گا کام ملے گا نہیں ملے گا کام مل گیا تب تک آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے تو وہ دے گا یا نہیں دے گا یہ اگلی بات لیکن آپ کا بچہ جب رات کو سوتے ہوئے سورت پڑتا ہے تو آپ کے شروع ہو گیا نا آپ کا پھل ملنا شروع ہو گیا نا ریپے پے دیر بھی کوئی نہیں لگی انا آپ کا اوسر آپ کا بچہ پڑتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی اتنا گیا بچے کے اکاؤنٹ میں بھی. کمائی شروع ہو گئی نا حضور نے فرمایا کچھ نہیں بچتا بندے کا جب مر جاتا ہے. سوائے سادہ کتن جا رہی یا کوئی نیک اولاد ہے اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی تو اس کا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے چلتا رہتا ہے جا رہی ہے مار کے بھی فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو جب نامہ مال دے گا تو ایک بندہ دیکھے گا تو سمجھے گا پتا نہیں کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہے کسی اور کا مجھے پکڑا دیا ہے میں نے تو اتنے حج نہیں کیے بندہ ایماندار ہوگا ورنہ جب مار کے بیٹھ جاتا کہ چلو وائٹنر مار کے اگر کوئی ہے بھی گڑبڑ تو آگے پیچھے کر لیں گے اتنے حج لب رہے اس نے وہاں شور مچا دیا اللہ یہ نامہ مال میرا نہیں لگتا میں نے اتنے حج نہیں کیے اللہ فرمائے گا تیاری اولاد کرتی رہی ہم نے تیرے اکاؤنٹ میں بھی ڈالا یہ ہے ان کے ذریعے کمانی ہے تو نیکی کمانی وہ بھی بناؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ عبدل قدیر خان بناؤ لیکن ساتھ کاری ہو تو حافظ ہو تو کچھ ہاتھ لڑ جاتے ڈاکٹر بھی ہو حافظ بھی ہو کیا ہے پائلٹ ہو حافظ بھی ہو تو کیا ہے عالم ہو انجینئر بھی ہو تو کیا ہے یہ کمبینیشن اچھا نہیں لگتا بناؤ قرآن روکتا نہیں یہ قرآن تو رستے کھول دیتا ہے جس نے حفظ کر کے گیا ہے دنیا والے اس کے اندر تو پھر اس کا رستہ پوری کلاس میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اس بچے کو ایسا اللہ تعالی نے اس کے ذہن میں نور بھرا ہے ایسے کھولے ہیں اس کے ونڈوز کہ پھر مقابلہ نہیں کلاس میں کوئی کر سکو پولیس میں گیا تو ڈائریکٹ ایس پی ہوا ہے فوج میں گیا تو ڈائریکٹ جناب لیفٹینٹ ہوا ہے حافظ ہو کے گیا ہے تو ایئر فورس میں گیا تو ملازم ہوا ہے یہ قرآن روکتا نہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ بالکل مار دیتا ہے جی یہ ایسی بات نہیں بلکہ یہ بوسٹ دیتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق تھا پچھلے جو میں بھی چار موبائل گاڑیوں سے چوری ہو گئے ہیں اس سے پچھلے دو میں دو ہوئے تھے میں نے ارض کیا تھا کہ موبائل وغیرہ قیمتی چیز گاڑی میں چھوڑ کے نہ آیا کریں میرا خیال ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا